بسم اللہ الرحمن الرحیم السّلۃۃ السلام علیکہ رسول اللہ ولی الصحاب حبیب اللہ الحمد للّہ از وجَل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج دس محرم الحرام چودہ سو چالیس نے ہجری بمطابق اکیس سپٹمبر 2018 اٹھارہ اور جماعت المبارک کا دن ہے اور اس وقت دوپہر کے تقریباً تین بج کر سات منٹ ہو رہے ہیں کتاب ہم نے مطالعے کے لیے منتخب کی ہوئی ہے اس مبارک مہینے کے مناسبت سے کتاب کا نام ہے سوانح کربلا اور اس کتاب کے مصنف ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاظ حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب میں کافی زیادہ مواد موجود ہے لیکن ہم صفحہ نمبر 103 سے آج اس کا مطالعہ کریں گے جو کہ خصوصیت کے ساتھ واقعہ کربلا سے مناسبت رکھتا ہے قیامت نما حادثہ ان شاء اللہ اب اس کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالی ہمارے اس مطالعے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے زمین کربلا کا خونی منظر سید الشہدا حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی عدیم المثال جامع بازیاں ابتدا ان ولادت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے سید الشہدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پانچ شعبان سنچار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہے اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزن فرمایا حضور اقدس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی حدیث شریف میں ارشاد ہوا انبنی عباسن من احب فقد احبنی ومن اب فقط اب جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا ازوجل میں اپنی جوانی میں راہی جنت ہوئے حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں اور جو اور جوان کسی شخص کو بلحاظ اس کے نو عمری کے بھی کہا جاتا ہے اور بلحاظ شفقت بزرگانہ کے بھی آدمی کی عمر کتنی بھی ہو اس کے بزرگ اس کو جوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں شیخ اور بوڑھا نہیں کہتے ہیں اسی طرح معنی فطوت تو جمع مردی بھی لفظ جوان کا اطلاق ہوتا ہے خواہ کوئی شخص بوڑھا ہو مگر ہمت مردانہ رکھتا ہو وہ اپنی شجاعت و بسالت کے لحاظ سے جوان کہلایا جاتا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف اگرچہ وقت وصال پچاس سے زائد تھی مگر شجاعت و جوان مردی کے لحاظ سے نیز شفقت پدری کے اقتدا سے آپ کو جوان فرمایا گیا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کے سوا امامین جلیلین تمام اہل جنت کے سردار ہیں کیونکہ جوان جنت سے تمام اہل جنت مراد ہیں اس لیے کہ جنت میں بوڑھے اور جوان کا فرق نہ ہوگا وہاں سب ہی جوان ہوں گے اور سب کی ایک عمر ہوگی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا فرمایا ہما ریحانی نئی الدنیا دنیا وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں روا ترمیمزی حضور اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نو نہالوں کو پھول کی طرح سونگھتے اور سینائے مبارک سے لپٹاتے روا ترمیمزی حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ایک روز حضور انور علیہ صلاۃ والسلام کے حضور میں حاضر ہوئیں اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا کیا وہ بہت ہی شدید ہے ان کو اس خواب کے بیان کی جراط نہ ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا انشاءاللہ اللہ تعالی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا ایسا ہی ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے ام الفضل فرماتی ہیں میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان یہ کیا حال ہے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی میں نے کہا کیا اس کو فرمایا ہاں اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے حوالہ روا فی الدلائل شہادت کی شہرت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی شیرخوار کی شیر خوارگی کے ایام میں حضور اقدس نبی کریم علیہ صلاۃ السلام نے ام الفضل کو آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کی خبر دی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نو نہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر پلایا علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل بند جگر پیوند کو خاکے کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینہ سے لگایا سینہ سے لگا کر پالا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیا میں سوکھا حل کٹوانے اور راہ خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا یہ آغوش کرامت اور رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے اس کے رتبہ کی کیا نہایت اور جو اس گود میں پرورش پائے اس کی عزت کا کیا اندازہ اس وقت تصور دل لرزا دیتا ہے جبکہ اس فرزندے ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ رحمت چشمہ رحمت, رحمت چشم نے اشکوں کے موتی برسا دیے ہوں گے اس خبر نے صحابۂ کبار جان سارے نئے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے دل ہلا دیے اس درد کی لذت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے پوچھئے صدق و صفا کے امتحان گاہ میں سنت خلیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک کے زیر قدم پاک پر قربان جس کے دل کا ٹکڑا نازنین لاڈلا جسمینہ سے لگا ہوا ہے محبت کی نگاہوں سے اس نور کے پتلے کو دیکھتی ہیں وہ اپنے سرور آفری تبسم سے دل ربائی کرتا ہے ہمک ہمک کر محبت کے سمندر میں تلا پیدا کرتا ہے ماں کی گود میں کھیل کر شفقت مادری کے جوش کو اور زیادہ مجزن کرتا ہے میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لباتا ہے این اسی حالت میں کر کا نقشہ آپ کے پیش نظر ہوتا ہے جہاں یہ چہیتا نازوں کا پالا بوکھا پیاسا بیابان میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہو رہا ہے نا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں نہ حسن مشتبہ عزیز و اقارب برادر و فرزند قربان ہو چکے ہیں تنہا یہ نازنی ہے تیروں کی بارش سے نوری جسم لہو لہان ہو رہا ہے خیمہ والوں کی بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور راہ خدا ضوجل میں مردانوار جا نثار کرتا ہے کربلا کی زمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سے رنگین ہوتی ہے اس شمیم باغ جو حبیب خدا زوجل کو حبیب خدا و, و صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھی کوفہ کے جنگل کو اتر کرتی ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کے سامنے یہ نقشہ پھر رہا ہے اور فرزن سینہ سے لپٹ رہا ہے حضرت حاجرہ حضرت حاضرہ ردی اللہ حضرت حاجرہ علیہ علیہ السلام اس منظر کو دیکھیں دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فنزند ارجمند کے جد کریم حبیب خداجل و, و صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت حق تبارک و تعالی ان کا رضا جو ہے و لفیتی کا ربو کا بحر و بر میں ان کا حکم نافذ ہے شجر و حجر سلام عرض کرتے ہیں اور مطیع فروان ہیں چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے بدر میں ملائی کا لشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں کونین کے ذرہ ذرہ پر بحکم الٰہی عزوجل حکومت ہے اولین و آخری سب کی اقدہ کشائی اشارائے چشم پر موقوف و منحصر ہے ان کے غلاموں کے صدقہ میں خلق کے کام بنتے ہیں مددیں ہوتی ہیں روزی ملتی ہے حل تنسرونا و ترزکون اللہ بد بعف باوجود اس کے اس فردند ارجمند کی خبر رے شہادت پا کر چشم مبارک سے اشک تو جاری ہو جاتے ہیں مگر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے بارگاہ الٰہی عزہ وجل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امن و سلامت اور اس حادثہ علاء سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے نا نہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ از وجل و صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان بارگاہ حق میں اپنے فرزند کے لیے دعا فرمائیے نہ خاتون جنت ردی اللہ تعالی عنہا التجا کرتی ہیں کہ اے سلطان دارین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے عالم فیض یاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے نہ اہل بیت نہ ازواج متحرات نہ صحابہ کرام علیہ و سب خبر شہادت سنتے ہیں شہرا عام ہو جاتا ہے مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے یہ محل عذر و تامل نہیں ایسے موقع پر جان سے دریغ جام باز مردوں کا شیوا نہیں اخلاص سے جان ساری عین تمنا ہے دعائیں کی گئیں مگر یہ کہ فرزندے مقام صفا و وفا میں صادق ثابت ہو توفیق الہی از وجل مساعد رہے مصائب کا ہجوم اور عالام کا امبوا اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے حادیث میں اس شہادت کی بہت خبریں وارد ہیں ابن سعد و تبرانی نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزََ حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین تف میں قتل کیا جائے گا اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے انہوں نے عرض کیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے تف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے اس کو کربلا کہتے ہیں امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی اس قسم کی حدیثیں بکثرت وارد ہیں کسی میں بارش کے فرشتہ کے خبر دینے کا تذکرہ ہے کسی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاک کربلا تفوید کرنے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو علامت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرار دینے کا تذکرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور عقد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور علیہ صلاۃ والسلام نے بھی بارہا اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ شہادت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد تفولیت سے خوب مشہور ہو چکی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہد کربلا ہے حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت علیہم و رضوان ب اتفاق جانتے تھے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوں گے ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ تھے جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبد اللہ فرات کے کنارے ٹھہرو میں نے عرض کیا کس لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی ابو نعیم نے اسبہ بن نبات سے روایت کی کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا کہ ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے مقام پر پہنچے حضرت مولا کرم اللہ تعالیٰ وضہ الکریم نے بیان فرمایا یہاں ان شہدہ کے اونٹ بندیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جاویں گے یہاں ان کے خون بہیں گے جوانان علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے آسمان و زمین ان پر روئیں گے ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ اور صحابہ کبار علی مرضوان سمینِ کربلا کے چپا چپا کو پہچانتے تھے انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ باندھے جائیں گے کہاں سامان رکھا جائے گا کہاں خون بہیں گے یہ شہادت کا کمال ہے ایسا اعلان عام ہو اپنے پرائے سب جان جائیں مقام بتا دیا گیا ہو وہاں کی خاک شیشیوں میں رکھ لی گئی ہو اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے جان جانصاری روز افزوں ہوتا رہے تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں ہر دل اس زخم کا مزہ لے اور صبر و استقلال کے ساتھ جان عطا کرنے والے کی راہ میں جان قربان کی جائے یہ مردان کامل اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور انہی کا حوصلہ ہے پہاڑ بھی ہوتا تو وحشت سے گھبرا اٹھتا اور زمین کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا مگر طالب رضا حق عزوجل کی مرضی پر فدا ہوتا ہے اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے کبھی وحشت پریشانی اس کے پاس نہیں پھٹکتی کبھی اس مصیبت عظما سے خلاص اور رہائی کے لیے وہ دعا نہیں کرتا انتظار کی ساعتیں شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ منتظر رہتا ہے اب شہادت کے واقعات میں یزید کا مختصر تذکرہ سماعت فرماتے چلیں کہ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب ترین شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام الحم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر قرن میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا یہ بدباطن سیاہ دل ننگ خاندان سن پچیس ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے گھر محسون بنتے بحدل قلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا نہایت موٹا بدنما کثیر الشعر یعنی بہت زیادہ بال والا بد خلق تند خو فاسق فاجر شرابی بدکار ظالم بے ادب گستاخ تھا اس کی شرارتیں اور بےحودگیاں ایسی ہیں جن سے بد معاشوں کو بھی شرم آئے عبداللہ بن حنزلہ ابن الغسیل رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا خدا عزوجل کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں حوالہ واقعی محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے اعلانیاں رواج دیا مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی ایسے شخصی حکومت گرگ کی چوپانی سے زیادہ خطرناک تھی ارباب فراست ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جب کہ سلطنت اس شقی کے ہاتھ میں آئے سن انسٹھ ہجری میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں نے دعا کی اللہم انی اعوذ کا من رََ تینی و امارتِ اللہ مینی ادبکہ من راسطینی و عمارتِ سبیان یا روبل میں تو سے پناہ مانگتا ہوں سن ساٹھ ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے انہیں معلوم تھا کہ سن ساٹھ ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے سن انسٹھ ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو دردہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا ابو یعلا نے اپنی مثنت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رکھنا انداز اور بانی ستم بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا یہ حدیث ضعیف ہے اس کا حوالہ غالباً تاریخ الخلفہ یا وسیع اعلام النوبلا غالباً ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب کا حوالہ ہے بلّہ علم اور رسول عالم, ورسول عالم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور یزید کی سلطنت امیر معاویہ نے رجب سن ساٹھ ہجری میں بمقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے اظہار شریف ردائے اقدس قمیض مبارک مو شریف اور تراشہائے ناخن ہمایوں تھے آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف اور رداع مبارک اور کمیز اقدس میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور تراشائے ناخن اقدس رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے قور باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن عقدت سے چو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا اور دم آخر تمام زر و مال ثروت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس و تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک علیہم الرضان جو بدن اقدس کا جزو ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے مگر بدنصیبی اور شقاوت کا کیا علاج امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک کے سلطنت میں مکتوب روانہ کیے مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق کو ظلم کی بنا پر اس کو نا اہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دیانت و تقوا نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر کرنے اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع احکام کی بے حرمتی اور دین کی مدرت کی پرواہ مذرت کی پرواہ نہ کریں اور یہ امام جیسے جلیل و شان فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آتا بلکہ بہت سی دولت دنیا بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد کو ناممکن ہو جاتا یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی باعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا شیعوں کو بھی آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیا اور تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون وقت ہو سکتا تھا حضرت امام علی مقام اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیعت کی درخواست اسی لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گے اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تعمل نہ ہوگا لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش اعینات بھڑک اٹھی اور بضرت ان حضرات کو اسی اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا یہ واقعہ چوتھی شعبان سن ساٹھ ہجری کا ہے شعبان کی چار تاریخ سن ساٹھ ہجری کا واقعہ ہے یہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ طیبہ سے رحلت مدینہ سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام علی مقام کے لیے کیسے رنجو و کا دن تھا اطراف عالم سے تو مسلمان وطن ترک کر کے اعزاء و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں دربار رسالت کی حاضری کا شوق دشوار گزار منزلیں اور برو بحر کا طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دیں ایک ایک لمحہ کی جدائی انہیں شاق ہو اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ ہو جوار رسول جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحلت کرنے پر مجبور ہو اس وقت تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے جب حضرت مام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عن ہو بہ ارادۂ رخصط قدسیہ پر حاضر ہوئے ہوں گے اور دیدائے خونبار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی دل درد مند غم محجوری سے گھائل ہوگا جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزۂ طاہرہ سے جدائی کا صدمہ حضرت مام علی مقام کے دل پر رنج و غم کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا اہل مدینہ کی مصیبت کا بھی کیا اندازہ ہو سکتا ہے دیدار حبیب کے فدائی اس فرزند کی زیارت سے اپنے قلب مجروح کو تسکین دیتے تھے ان کا دیدار ان کے دل کا قرار تھا آہ آج یہ قرار دل مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ سے بہزار غم و اندہ بادل ناشا ناشاد رحلت فرما کر مکہ مکرمہ اقامت فرمائی امام رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں کوفیوں کی درخواستیں یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تختگاہ تھی یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے لیکن امام رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی نیاز مندی اور جذبات عقیدت اور اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی اس طرح کی اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بند گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے ڈیڑھ سو کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچیں کہاں تک ایماز کیا جاتا اور کب تک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق جواب خشک کی اجازت دیتے ناچار آپ نے اپنے چچزاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی تجویز فرمائی اگرچہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بعت کریں ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں جب ایک قوم ظالم و فاصق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہو اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الٰہی ازا وجل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام علی مقام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہو... ہوئے مگر امام رضی اللہ تعالی عنہ بیت کے لیے راضی نہ ہوئے بدی وجہ ہم ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بد کرنا پڑی اگر امام رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانے فدا کرنے کے لیے حاضر تھے یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام علی مقام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں اگرچہ قابر صحابہ اکرام حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو واقع علیسی وغیرہ علم الرضوان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواسیق کا اعتبار نہ تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا لیکن اندیشہ معنی تھا حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی جی کہ اس استدعاء کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ علیہ مرضوان کے شدید اسرار کا لحاظ ادھر اہل کوفہ کے استدعاء ردنا فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے اگر کوفیوں نے بد عہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی کوفہ کو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی رمانگی اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے حضرت مسلم کے دو فرزند حضرت محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور بارہ ہزار سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد کی حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل عراق کی گرویدگی اور عقیدت دیکھ کر حضرت امام علی مقام امام حسین کی جناب میں عریضہ یعنی خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف اور فیض یاب ہو سکے اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی یعنی گورنر تھے کوفہ کے اس وقت کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر صحابی تھے جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی یعنی گورنر تھے اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا لیکن اتنی اطلاع دے کر زابطہ کی کاروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن اقوبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی نہ انسدادی تدابیر عمل میں لائے یزید نے اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ ابنِ زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا اس کا قائم مقام کیا عبید اللہ بن زیاد بہت مکاروں کا کیاد تھا وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطر و اندیشہ امن و آفیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریخی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نعرہ ہائے مسرت بلند کیے گرد و پیش مرحبا کہتے کہتے چلے بک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم اور قدیم تخیر مقدمن کا شور مچایا یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے یہاں تک کہ دارالعمارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا حضرت مسلم نے ہانی بن عروا کے مکان میں اقامت فرمائی ابن زیاد نے محمد بن اش کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کرا منگایا اور قید کر لیا کوفہ کے تمام روسا اور عمائد کو بھی کل کلعہ میں نظر بند کر دیا حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی جوک جوگ آدمی آنے شروع ہوئے اور چالیس ہزار کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا صورت بن آئی تھی حملہ کرنے کی دیر تھی اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اس کے ہمراہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو طاقت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی نقشہ تو یہی جمع تھا مگر کار بدست کارکنان کا درست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بد عہدی اور ابن زیاد کی فرب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطعی حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے آپ اپنے اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے راوسا و عمد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دیں یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی یزید ناپاک تینت تمہارے بچہ بچہ کو قتل کر ڈالے گا تمہارے مال لٹوا دے گا تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے تو تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے اپنے انجام پر نظر ڈالو ہمارے حال پر رحم کرو اپنے گھروں پر چلے جاؤ یہ حلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی انہوں کا لشکر منتشر ہونے لگا یہاں تک کہ یہاں تک کہ تاب وقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ پانچ سو آدمی تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا تمناؤں کے اظہار التجاؤں کے تو مار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرا رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے کدھر جائیں کہاں قیام کریں حیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا نہدان بچے ساتھ ہیں کہاں انہیں لٹائیں کہاں سلائیں کہاں انہیں لٹائیں کہاں سلائیں, سلائیں؟ کوفہ کے وسیع خطہ میں دو چار گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں خط لکھا تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بد عہد قوم کے خلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے یقیناً حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپشکے سے غزن پہنچائے گی یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال اور حضرت علی مقام کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی جدا دامنگیر تھی اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس معلوم ہوئی ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں توا نامی ایک عورت موجود تھی اس سے آپ نے پانی مانگا اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروکش کیا اس عورت کا بیٹا محمد ابن اش کا گرگا تھا اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا عبید اللہ ابن زیاد نے امر بن حریث کو عمر بن حریث کوتوال کوفہ اور محمد بن اشع کو بھیجا ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر توعا کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے اور بنا چاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر گلائے گوس پن پر حملہ آور ہو آپ کے شیرانہ شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے بعد مارے گئے معلوم ہوا کہ بنی حاشم کے اس جوان سے نامردانے کوفہ کی یہ جماعت نبرد آزما نہیں ہو سکتی اب تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنا چاہتے ہیں مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ اپنے زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں میرا خود ارادہ جنگ نہیں اور جس وقت میرے ساتھ چالیس ہزار کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصالحت پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو مع ان کے دونوں صاحبزادوں کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازہ کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب تیغ چھپا کر کھڑے کر دیے تھے اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ میں داخل ہوں تو معاذ اللہ ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کیا خبر تھی اور آپ اس مکاری اور قیادی سے کیا واقف تھے آپ آیا کریم رب نفتہ بیننا و قومنا قوم پڑھتے ہوئے دروازہ میں داخل ہوئے داخل ہونا تھا کہ اشکی اہنے نے دونوں طرف سے تلوہروں کے فار کی اور بنی حاشم کا مظلوم مسافر ادائے دین کی بے رحمی سے شہید ہو گیا انہا لاللہ و انہا علیہ راجعون انہا لاللہ بے کسی کی حالت میں شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمہ میں وہ بےقی کی, کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرمگی آنکھوں سے خونی عشق جاری تھے لیکن اس معرکۂ ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا ستم گاروں نے ان نونے ہالوں کو بھی تیغے ستم سے شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا ان تمام شہیدوں کے سر نہوں پر چڑھا کر کوفہ کے گھلی کوچوں میں پھرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان خوشی کا عملی طور پر اعلان کیا یہ واقعہ تین ذوالحجہ سن ساٹھ ہجری کا ہے اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ہمراہ اس وقت مستورائے زیل حضرات تھے تین فرزند حضرت امام علی اوسط جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جو حضرت شہربانوں بنتے یزو جرد بن شہریار بن خسرو پرویز بن حرمز بن نوشیروان کے بطن سے ہیں ان کی عمر اس وقت بائیس سال کی تھی اور وہ مریض تھے حضرت امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یعلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقافی کے بطن سے ہیں جن کی عمر 18 سال کی تھی یہ شریک جنگ ہو کر شہید ہوئے تیسرے شیرخوار جنہیں علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جن کا نام عبداللہ اور جعفر بھی بتایا گیا ہے اس نام میں اختلاف ہے آپ کی والدہ قبیلہ بنی قذا یا قزا سے ہیں اور ایک صاحبزادی جن کا نام سکینہ ردی اللہ تعالی انہا ہے اور جن کی نسبت حضرت قاسم ردی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر سات سال کی تھی کربلا میں ان کا نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے اس کی کچھ اصل نہیں اور کچھ ایسے کم عقل لوگوں نے یہ روایت وضع کی ہے جنہیں اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ اہل بیت رسالت کے لیے وہ وقت توجہ الا اور شوق شہادت اور اتمام حجت کا تھا اس وقت شادی نکاح کی طرف التفات ہونا بھی ان حالات کے منافی ہے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی راہ شام میں مشہور کی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ وہ واقعہ کربلا کے بعد عرصہ تک حیات رہیں اور ان کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ عمرہ القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی قلب سے ہیں حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی اور ان کا بہت زیادہ اکرام و احترام فرماتے تھے حضرت امام علی مقام کا ایک شعر ہے لَری اننی لوحبو اردن تہلوبہ سکینتو ور ربابو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عالی مقام کو حضرت سکینہ اور ان کی والدہ ماجدہ سے کس قدر محبت تھی حضرت امام کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ صورا ردی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امام اسحاق بنتے حضرت طلحہ کے بطن سے ہیں حضرت امِ اسحاق حضرت امام علی مقام کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ سغرا رضی اللہ تعالی انہا جو حضرت ام اسحاق بنتے حضرت طلحہ کے بطن سے ہیں اپنے شوہر حضرت حسن بن مسنہ بن حضرت امام حسن ابن حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہیں کربلا تشریف نہ لائیں امام کے ازواج میں حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت شہربانو اور حضرت علی اصغر کی والدہ تھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چار نوجوان فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار نوجوان فرزند حضرت قاسم حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے ہمراہ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پانچ فرزن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پانچ فرزن یعنی پانچ بیٹے حضرت عباس ابن علی حضرت عثمان ابن علی حضرت عبد اللہ علی حضرت محمد ابن علی اور حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے سب نے شہادت پائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندوں میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی مع اپنے دو صاحبزادوں محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کے شہید ہو چکے اور تین فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبدالرحمن اور حضرت جعفر برادران نے حضرت مسلم علیہ علیہم رضوان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کر حاضر ہو کر شہید ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے دو پوتے حضرت محمد اور حضرت اون رضی اللہ تعالی عنہما حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں ان کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں صاحب زادگان اہل بیت میں سے سترہ حضرات حضرت کے ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پہنچے اور حضرت امام زین العابدین بیمار اور عمر بن حسن اور محمد بن عمر بن علی اور دوسرے صغیر السن صاحب زادِ علیہ رضوان قیدی بنائے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی ہمشیرہ اور شہر بانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی زوجہ اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت امام ربانی کی دختر یعنی شہزادی بیٹی اور دوسری اہل بیت کی بیویاں ہمراہ تھیں رضوان اللہ تعالی انہم اجمعین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مطالعہ ہم نے کیا ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے امام حسین اور امام حسین کے ساتھ ہمراہیوں اور تمام آل لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اور والحانہ عقیدت و محبت نصیب فرمائے آمین بجین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم